بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليك رسول الله وعلى اليك واصحابك الله والسلام عليك يا الله وعلى اليك کیا نور اللہ پھر دوسل اخبار حدیث نمبر آٹھ ہزار دو سو دس سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے یہ لوگوں بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر درود شریف پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ وبارکی و و چل کے ناظرین سلسلہ قیامت کے سو نام لے کر حاضر ہوا ہوں ان شاء مختلف سلسلوں میں قیامت کے مختلف نام اور اس نام رکھنے کی وجہ اور قرآن آیات یہ پیش کی جائیں گی قرآن پاک میں قیامت کے سو سے زیادہ نام ہیں اور یہ یاد رہے یہ ناموں کی کثرت جو ہے کسی چیز کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں مشہور ننانوے رسول پاک صاحب لولاخ افلاق صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے نام ہیں مشہور رینانوے قرآن کے بہت سے نام ہیں تو قیامت کے سو سے زائد نام قرآن پاک میں ذکر کیے گئے تو ہر سلسلے میں کچھ نہ کچھ نام انشاءاللہ شاء اللہ پیش کیے جائیں گے پہلے ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیں شفیع روز محشر مکہ مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانِ انور ان نمل اعمال البنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے اور ثواب کے لیے اس سلسلے میں اول تاخر شرکت کی نیت کیجیے اور حسب حال جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا متی کے ناظرین قیامت پر ایمان کے تعلق سے کچھ عرض کروں یاد رہے ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے جس طرح اللہ تعالی کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے اللہ تعالی کے رسولوں کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے جس طرح آسمانی کتابوں فرشتوں تقدیر وغیرہ ضروریات دین پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح قیامت کے دن پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اگر کسی کو یہ یقین نہ ہو کہ قیامت آئے گی یہ یقین نہیں ہے تو جو شخص قیامت کا انکار کرے یا اس میں ذرہ برابر بھی شک کرے وہ کافر اور دار اسلام سے خارج ہے وہ مسلمان نہیں ہے قیامت آئے گی اور ضرور آئے گی باہر شریعت جلد ایک سپتا ایک سو انتیس پر ہے قیامت بے شک قائم ہوگی اس کا انکار کرنے والا کافر ہے اللہ تبارک کا مطالعہ اپنے بندوں کو ان کے اچھے یا برے اعمال کا بدلہ دے گا جو خاص دن اچھے کاموں کے بدلہ دینے کا ہے وہ خاص دن جو برے کاموں کا بدلہ دینے کا ہے جزا اور سزا اور فیصلے کا دن نیکوں کے لیے جنت کی نعمتیں بدوں کے لیے جہنم کا عذاب جس سے اللہ ناراض ہوگا اسی دن کا نام قیامت ہے قرآن پاک کی کئی آیات میں یوم القیامہ قیامت کا دن کے نام سے قیامت کے دن کو یاد کیا گیا ہے مثلاً پاراچار سورہ علی عمران کی آئی نمبر ایک سو پچاسی میں ارشاد ہوتا ہے کلون <تصفيق> سنگھ تم اس پہ جور یمل فمن داری جن تو فکو دفاع تو دنیا بتا گرو ترجمائی تنزولی مان ہر جان کو موت چکنی ہے اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے تو کئی مقامات پر قیامت کو یومل قیام قیامت کا دن اس سے یاد کیا گیا قیامت کو قیامت کیوں کہتے ہیں قیامت کس طرح آئیں گی قیامت کی کتنی قسمیں ہیں کب اور کیسے قائم ہوگی قیامت کے ہولناکیاں کیا ہوں گی بہت کچھ بیان کرنا ہے مگر سلسلے کا وقت مختصر ہے جو کچھ بن پایا عرض کرتا ہوں قیامت کو قیامت کیوں کہتے ہیں قبلہ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ رسائل نعیمیہ میں اس کے بارے میں لکھتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے معنی کھڑا ہونا چونکہ اس دن سارے مردے اپنی قبروں سے کھڑے ہو کر محشر میں جائیں گے دنیا میں کوئی کھڑا ہوتا ہے کوئی بیٹھا ہوتا ہے کوئی لیٹا ہوتا ہے مگر اس دن سب انتظار حساب میں کھڑے ہی ہوں گے لہذا اس کا نام قیامت ہے لکھتے ہیں دنیا میں سب آدمی ایک دم نہیں آئے کچھ آ کر چلے گئے کچھ آنے والے کچھ ابھی موجود ہیں مگر اس دن سارا عالم ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں چمڑا ہوگا لہذا اس دن کا نام محشر ہے یعنی جمع ہونے کا دن یا جمع ہونے کی جگہ قیامت کہاں قائم ہوگی ملک شام میں قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہوگا مگر نیکوکاروں پر بہت ہلکا ہوگا بعض پر پلک جھپکتے گزر جائے گا قیامت کے دن مختلف حال ہوں گے بہت عظیم دن ہوگا بعض کے منہ کالے ہوں گے بعض کے سفید ہوں گے اللہ اکبر قیامت کی تین قسمیں ملپوزہ اعلی حضرت میں سفا نمبر 386 سو مکتبت المدینہ کی جو ہے اس میں بیان کی گئی ایک کو کہتے ہیں قیامت سہرا یہ کیا ہے یہ موت موت بھی قیامت ہے کہا گیا ممت فقت قیامت قیامت ہو جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی دوسری قسم قیامت کی قیامت وسطی ایک زمانے کے تمام لوگ فنا ہو جائیں دوسرے قرن یعنی زمانے کے نئے لوگ پیدا ہو جائیں یہ قیامت وسطی تیسری قیامت کمرہ وہ یہ کہ آسمان اور زمین سب فنا ہو جائیں مدنی چرن کے ناظرین جب قیامت قائم ہوگی وہ زمین آسمان چاند سورج تارے سب کچھ فنا ہو جائے گا اللہ اکبر اور یہ بھی یاد رہے قیامت قائم ہونے سے قبل اس کی نشانیاں بھی ہوں گی اور یہ بھی یاد رہے کہ قیامت مسلمانوں پر نہیں کفار پر قائم ہوگی اللہ اکبر قیامت کی نشانیاں کیا ہیں عبد المصطفی آزمی رحمت اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قیامت کب آئے گی اس میں قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں. کچھ اس میں سے عرض کرتا ہوں اور ماشاء مدین چینل پر ایک عرصے تک نگرانی شورا کا سلسلہ قیامت کی نشانیاں چلتا رہا ہے اور اس میں بہت سی قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں مثلاً بکریوں کے چرواہے ننگے پاؤں ننگے بدن محتاجی اور مفلسی کی حالت میں در بدر پھرنے والے قیامت کے قریب اونچے اونچے محلات اور شاندار بلڈنگوں میں رہیں گے فخر کریں گے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کریں گی قیامت کی نشانی مرد کم ہوں گے عورتیں زیادہ ہوں گی علم اٹھا لیا جائے گا جہالت کی کثرت ہوگی بدکاری بہت زیادہ ہونے لگے گی شراب نوشی کثرت سے ہوگی مردوں کی تعداد گھٹ کر بہت کم رہ جائے گی عورتوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی یہاں تک کہ پچاس عورتوں کی نگہ داشت اور ان کا انتظام کرنے والا اکیلا ایک مرد رہ جائے گا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں اور یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں کہ پوری مسجد کے نمازیوں میں کوئی اس قابل نہیں ہوگا جو امام بن کر نماز پڑھا سکے لا علمی اور نہلی ہوگی کوئی آگے نماز پڑھانے کے لیے نہیں بڑھے گا یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں کہ آدمی صبح کو مومن رہے گا مگر کسی ظالم کے دباؤ سے یا اپنی کسی نفسانی خواہش یا کسی گمراہ بدین کے بہکانے سے شام کو کافر ہو جائے گا آدمی شام کو مومن رہے گا صبح کو فتنوں میں پڑھ کر کافر ہو جائے گا نہ اہلوں کے سپرد کام کیے جائیں گے مسجدوں پر فخر کیا جائے گا یعنی بڑھ چڑھ کر مسلمان شاندار مسجدیں بنائیں گے اور پھر ان مسجدوں میں ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر ظاہر کریں گے یوں کہیں گے میری مسجد تمہاری مسجد زیادہ اونچی زیادہ شاندار ہے میرے باپ دادا کی بنائی مسجد تمہارے باپ دادا کی بنائی ہوئی مسجد سے زیادہ اچھی زیادہ خوبصورت ہے وغیرہ وغیرہ علماء قتل کیے جائیں گے اور کمینے لوگ مالدار اور دولت والے اور اثر اثر اور رسوخ والے بن جائیں گے حجر اسود اکھاڑا جائے گا بے حیائی کی انتہا ہو جائے گی یہ قیامت کی نشانیاں ہیں مال کی کثرت ہوگی عرب کی زمینوں میں ریگستانی علاقوں میں باغات اور نہریں ہو جائیں گی یہ قیامت کی نشانیاں ہیں خون ریزی کی کثرت ہوگی اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ سال مہینے دن جلدی جلدی گزرنے لگیں گے زمانے میں اس قدر بے برکتی ہو جائے گی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی بیان کیا گیا کہ دین پر قائم رہنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جتنا مٹھی میں آگ کا انگارہ لینا مشکل ہوتا ہے امام مہدی رضی اللہ ہوتا ہو کا ظہر ہوگا حضرت سیدنا عیسیٰ رح اللہ علیہ نبی جنا علیہ سلاط والسلام کا نزول ہوگا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دجال کا نکلنا دابت الارض کا آنا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یا جوج و ماجوج کا نکلنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے حضرت عیسیٰ علا نبی جینا ولی صلاح و سلام کی وفات کے بعد جب قیامت قائم ہونے میں چالیس سال رہ جائیں گے پاکیزہ خوشبودار ہوا چلے گی جو ہوا ایسے اثر دار ہوگی کہ مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی ساری دنیا میں کافر ہی کافر رہ جائیں گے اور قیامت کا قیام ہوگا کفار پر اللہ پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اور جب قیامت مت آئے گی کوئی اپنی دیوار پر پلسر کر رہا ہوگا کوئی کھانا کھا رہا ہوگا لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے اور حضرت سیدنا اصرافیر علیہ سلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا شروع شروع میں اس کی آواز باریک ہوگی رفتہ رفتہ بلند ہوگی لوگ کان لگا کر سنیں گے بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مر جائیں گے آسمان زمین پہاڑ یہاں تک کے سور اور اسرافیل اور تمام ملائکہ سنا ہو جائیں گے اس وقت سوا اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا وہ فرمائے گا یعنی اللہ دوبارہ کا مطالعہ فرمائے گا لم انل ملک <الْيَوْم> آج کس کی بادشاہت ہے کہاں ہے جبارین کہاں ہیں متکبرین رین مگر ہے کون جو جواب دے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی فرمائے گا لِلَّهِ صرف اللہ واحد کھار کی سلطنت ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام اور سب وہ رہیں گے پھر اسرافیل علیہ السلام زندہ ہو گے سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دیا جائے گا سور پھونکا جائے گا اولین و آخرین فرشتے انسان جنات حیوانات موجود ہو جائیں گے سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر منور سے اس حال میں تشریف لائیں گے کہ سیدھے ہاتھ میں صدیق کے اکبر کا ہاتھ ہوگا بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے مقابل میں یعنی قبرستان میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان معاشر میں تشریف لائیں گے اولا دنیا فنا ہو جائے گی زمین آسمان جانور کوئی باقی نہیں رہے گا اور پھر اس کے بعد زندہ کیا جائے گا جسم کے اجزاء مرنے کے بعد متفرق ہو گئے مختلف جانوروں کی غذا بن گئے مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا قیامت کے دن لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے کس حال میں ننگے بدن ننگے پاؤں نہ ختنا شدہ کوئی پیدل کوئی سوار باز سنہا باز سواری پر کسی سواری پر دو کسی پر تین کسی پر چار کسی پر دس ہوں گے کافر پھر منہ کے بل چلتا ہوا میدان محشر کو جائے گا اور کسی کو فرشتے کھسیٹ کر لے جائیں گے کسی کو آگ جمع کرے گی اللہ اکبر مدی چل کے ناظرین قیامت کے دن بہت خوف ہوگا مگر جو خوش نصیب دنیا میں ڈرے گا اللہ سے تو وہ قیامت کے روز امن میں رہے گا جی ہاں میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزت عدل کا فرمانے علی شان ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں اپنے بندے پر نہ تو دو خوف جمع کروں گا نہ ہی دو امن اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے بے خوف ہوگا میں اسے قیامت کے دن خوف میں مبتلا کروں گا اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہے گا تو میں قیامت کے دن اسے امن عطا فرماؤں گا پارک اعظم رضی اللہ تعالیم روایت کرتے ہیں شفیع روز قیامت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو بلا وجہ ڈرایا تو اللہ اللہجل پر حق ہے کہ اسے قیامت کے دن کی ہول ناکیوں سے امن نہ دے میرا اکالی سولا تو اسلام نے ارشاد فرمایا الترغیب والترہیب حدیث نمبر چار مسلمان کو مت ڈرایا کرو کہ مسلمان کو ڈرانا ظلم عظیم ہے الترغیب والترہیب حدیث نمبر تین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو ناحق گھور کر دیکھا تو اللہ تعالی اسے قیامت کے دن خوف میں مبتلا کرے گا اور قیامت کے دن کون سے چہرے روشن ہوں گے سن لیجی صحیح بخاری حدیث نمبر 136 میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میری امت کو قیامت کے دن پکارا جائے گا وضو کے باعث ان کی پیشانیاں ان کے قدم چمکتے ہوں گے لہذا تم میں سے جو اپنی چمک میں اضافہ کرنے کی استطاعت رکھے اسے چاہیے کہ اس میں اضافہ کرے میرے جلد ایک اس حدیث کے تحت لکھا گیا سارے نمازی مسلمان ہیں مراد سارے نمازی مسلمان ہیں کہ قیامت میں ان کا چہرہ ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے خیال رہے کہ اگر چ پچھلی امتوں نے بھی وضو کیا مگر یہ نور صرف امت محمدی پر ہوگا نور آنکھوں میں تو چیروں پہ اجالے ہوں گے مستعفی والوں کے اندر ہوں گے خوش نصیب ہیں مسلمان جو اندھیری رات میں بھی مسجد جاتے ہیں مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں مسلمانوں کی پردا پوشی کرتے ہیں جو رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف چلے گا قیامت کے دن اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملے گا کہ وہ منور ہوگا اور ایک روایت میں ہے جو رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف چلے گا اللہ عزوجل قیامت کے دن اسے اپنے نور کی زیارت کروائے گا اور سبحان اللہ جو تحجد پڑھنے والے ہوں گے بروز قیامت انہیں بلا حساب داخلے جنت کر دیا جائے گا جو مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو قیامت کے روز دور فرمائے گا جو دنیا میں تنگ دست کو آسانی فراہم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ عز و جل دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے اور قیامت کا خوف نصیب فرمائے قیامت میں بے حساب بخشے جانے والوں میں اللہ تبارک کا تعالی ہمیں شامل فرمائے قیامت کے سو نام ہیں ایک نام میں نے قیامت اس کے تعلق سے کچھ ارض کیا مزید انشاءاللہ اگلے سلسلے میں آپ سماج فرمائیں گے چالیس روحانی علاج اس میں علاج نمبر ڈبل بارہ امیر علیہ نے لکھا ہے یا محصی یا محصی سوئی میم ہا سعود یا, یا محسی ایک ہزار بار جو کوئی ہر شب جمعہ جمعرات اور جمعہ, جمعہ, جمعہ, جمعہ, در جمعہ درمیانی شب پڑھ لیا کرے ان شاء اللہ عز و جل قبر و قیامت کے عذاب سے محفوظ ہو اللہ میں دنیا میں بھی عافیت عطا فرمائے آخرت میں بھی عافیت عطا فرمائے آمین آمین آمین بجاہ نبی ضلع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم